السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب کہ قیامت کا آنا برحق ہے اور اس کے آنے پر یقین رکھنا اور دلیل کیا ہے بالآخرتی ہم یوں یا پکا یقین رکھنا یہ کہہ لیں اور اس کے مطابق اعمال کی تیاری کرنا اور اس سے پہلے موت اور موت کے بعد برزخ قبر میں پیش آنے والے واقعات جو ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان پر یقین رکھنا یہ آپ کو چاہیے تھا اپنی جو ہوم ورک کی دلائل لکھتے کیونکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے اس چیز کو مانے دلیل یہ ہے, اس دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے دلیل کے ساتھ آپ نے ایمان لانا ہے تبھی عقیدہ پکا ہوگا نا بغیر دلیل کے اگر سنی سنائی پہ صرف یقین کر لیں گے تو کوئی اور کچھ اور سنا دے گا تو آپ اس کو بھی یقین کر لیں گے اور پھر کوئی اور کوئی کچھ اور بتا دے گا آپ اس کو بھی یقین کر لیں گے تو پھر آپ کس کو مانے گا اور کس کو نہیں ٹھیک ہے موت سے میں نے اس لیے شروع کیا تھا ورنہ قیامت سے بھی شروع کر لیتے ہمیشہ چیز اپنے سے شروع کرنی چاہیے جیسے ربر نق فرلی ولی والنی صاحب ادارے یوں پھیلتےل وے ہے نا تو اسی طرح جب کسی بھی سبجیکٹ پہ آپ سوچنا شروع کریں کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی ذات سے شروع کریں پھر اپنے قریب والوں سے پھر اس سے آگے آگے آگے دائرہ کار بڑھاتے جائیں اسی طرح قریب کی چیز سے شروع کریں یعنی کہ نہ صرف یہ کہ رشتوں میں بلکہ ویسے بھی قریب کی چیز سے کسی بھی تحریر کے اندر کسی بھی گفتگو کے اندر جو لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے وہ اس کو آسان فہم بنا دیتا ہے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے دوسرے کو بھی بات جلدی سمجھ آتی ہے بالکل ایسا یہ مسئلہ اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پیس پر جو کتابیں رکھی ان کو اکٹھا کر دیں تو ایک وہ شخص ہوگا کہ جو, جو کچھ آئے گا ایک دوسرے کے اوپر طے لگا دے گا رکھتا جائے گا اور دوسرا کیسے رکھے گا سیکوینس میں پہلے بڑی پھر اس سے چھوٹی پھر اس سے چھوٹی جیسے ٹاور بنتا ہے تو اسی طرح سوچ کا بھی ایک ٹاور بننا چاہیے اسی طرح لکھنے کے دوران بھی ہر تو ہم نے موت سے اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی موت آتی سغرا سے کبرا کی طرف پھر قیامت کی بات اور اس کی علامات اور اس کی علامات میں بھی لاجوکل سیکوینس کیا تھا ہمارا پہلے عمومی اور پھر خصوصی یا سغرا اور پھر کبرا پہلے ابتدائی اور پھر انتہائی یا بالکل ہی قریب ترین وقت کی علامات بالکل آخر میں پڑی کہ آخر میں پھر ہوا چلے گی اور کچھ اور چیزیں بھی جس طرح ہم نے کل ذکر کی اچھا جناب اسی طرح اب اگلا مرحلہ کیا ہے قیامت کے دن کا اس پر ایک لیکچر ہے روز قیامت کیا ہوگا ٹھیک اس میں بھی اسی طرح پوری ٹرین چلتی سیکوس ہے یہاں بھی اب روز قیامت پہ ہم آ ہیں نفخ سور پڑھ چکے ہیں ہم رائٹ اب اس دن کیا کیا ہوگا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے قیامت صرف انسانوں پر واقع ہوگی یا اور مخلوق پر بھی سب پر واقع ہوگی جانوروں کا کیا حال ہوگا اور پہاڑوں کا کیا ہوگا ستاروں کا کیا ہوگا آسمان کا کیا ہوگا ٹھیک ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں ترتیب سے معلوم ہونا چاہیے یہ بتائیے کہ جانوروں کے ساتھ کیا ہوگا ہوں عزل و حوشو مشرت ٹھیک ہے پھر آسمان کی مختلف کیفیات بتائی گئی مثلا آسمان پھٹ جائے گا فضن شقت فقانت وردتن کا دیہان جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ چھٹ کی طرح سرخ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تیسرا سور پھونک دیا جائے گا لوگ اٹھ رہے ہوں گے تو آسمان گویا ان پر آگ برسا رہا ہوگا وہ خود پھٹ چکا ہوگا وردتن قد اب یہ قرآن خود بتا رہا ہے اور حدیث اس, کی تائید کر رہی ہے اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی سورت الحق کا آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی اور کیا ہوگا آسمان کو وفتے حت سما فکانت اور سورج لپیٹ دیا جائے گا چاند کو گوہن لگ جائے گا آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا پگلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا جیسے وردا کا دھیان ہے اسی طرح یوم متکون سماؤ کل ابھی امیجنیشن سے کام لیں اب تصور میں لائیں سرخ ہو گیا آسمان آگ کے گولے جیسے برس رہے ہیں بندش ڈھیلی پڑ گئی جب ڈھیلی پڑ جائے گی اللہ عالم اس کی اصل صورت کیا ہوگی لیکن جس طرح اس وقت ایک بالکل اسموتھ نظر آتا ہے ایسے نہیں ہوگا کبھی آپ نے دیکھو کہ ٹینٹ لگتا ہے نا تو جب اس کی رسیاں کسی بھی ہوتی ہے تو کس طرح سٹریٹ ہوتا ہے اور جب وہ رسیاں چھوڑ دی جاتی ہیں تو پھر کیا عجیب سا ڈھیلا سا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح فیلنگ ہوگی اس میں پھر آسمان لرزے گا ہلے گا یوم تمور اس سما امرا جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا سورت ابتور سورج اور چاند کی حالت کیا ہوگی وہ جمعر سورج اور چاند کو ملا کے ایک کر دیا جائے گا اور چاند بے نور ہو کر رہ جائے گا کیونکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے کس کی ہے ستاروں کا کیا عالم ہوگا وہ ازل قوا ستارے بکھر کر گر پڑیں گے آسمان کی بندش جب ڈھیلی ہوگی تو میگنیٹک فیلڈ ہی اگر آپ سمجھیں مثلا اللہ و عالم کیا ہے لیکن اس میں جب بریک آئے گی تو کیا ہوگا ستارے اپنی جگہ پر قائم رہیں گے ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع کر دیں گی ادن نجو متم جب ستارے بے نور ہو جائیں گے یعنی ان کی بھی روشنی باقی نہیں رہے گی صورت المرسلات میں آتا ہے اور کیا ہوگا اور سورج چاند ستاروں تاروں آسمان کے ساتھ کیا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی آپ نے سنا وہ کشت جیسے کھال اتار دی جاتی اور فطرت اس میں پھٹنے کی بات آتی ایک جگہ پھٹنے کی ہے کہ شک ہونے کی ہے شک کریک کو کہتے ہیں نا یومت شک کا اور کپی جل لے لے پھر زمین کی حالت کیا ہوگی سورت الواقعہ میں آتا ہے ادار جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی کبھی آپ بیڈ پہ بیٹھے ہو اور کوئی اس کو ہلانا شروع کر دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے زمین ہمارے لیے کیسے ہے بیڈ کی طرح نا ماد ہے تو جب اسی کو ہلا دیا جائے گا تو پھر سکون کہاں ہوگا یوم ترجل اردو ول جانا تل جم مہیلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بر بری ریت کے پھسلتے لینڈ سلائی والا ایریا دیکھا ہوگا بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں نا وہ آپ سارا سال بنتی رہتی ہیں پہاڑی علاقوں میں کیوں اس لیے کہ ان کے نیچے جو پہاڑ ہوتا ہے وہ مٹی والا ہوتا ہے سالڈ نہیں ہوتا تو وہ جب بارش ہوتی جب کچھ ہوتا ہے تو بہ جاتا ہے سب کچھ پھر بناتے ہیں پھر بہ جاتے پھر بہ جاتے ہیں وہ ٹکتا ہی نہیں وہاں پر تو اسی طرح پہاڑ جو اتنے سالڈ ہیں وہ سارے کے سارے بربرے ہو کے بیٹھ جائیں گے پھر زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی اور سورت حاقہ میں آتا وہ ایک ہی چوٹ میں زمین اور پہاڑوں کو ریزا ریزا کر دیا جائے گا پھر زمین کو پھیلا کر برابر کر دیا جائے گا فیغررها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا پہلے تو توڑ پھوڑ ہوگی پھر اس کے بعد سب کو لیول کر دیا جائے گا پورا گراؤنڈ لیول ہو جائے گا جیسے سفید آٹے کی روٹی ہو اور زمین یا پہاڑوں کے بارے میں کیا آتا ہے پہاڑ چلا بھی دیے جائیں گے, دیے جائیں گے وتكون الجبال كاللئن المنفوش رنگی ہوئی اون کی طرح وہ بادلوں میں جیسے مرغولے اٹھتے ہیں نا اس طرح رنگین مرغولے اٹھ جائیں گے پہاڑوں کے اس طرح ڈسٹ بن جائیں گے اور تو سوئیے تو تل جانت ٹھیک ہے پھر اسی طرح پہاڑوں کا چمکتی ریت بن جانا وہ ترل جہسبہ جامد وہی تمر مر صاحب بادلوں کی طرح ہو جائیں گے بس تل جسا فکانت پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جیسے وہ پراگندا غبار ہے آپ سوچئے کہ آسمان کا کیا حال ہے پھر پہاڑوں کا کیا حال ہے پھر زمین کا کیا حال اور ہم وہیں ہم زمین سے باہر تو نہیں کہیں ہوں گے نا وہیں کہیں ہوں گے پھر سمندروں کی حالت سمندر بھڑک اٹھیں گے وہ ادل بہار سجرت وہ ادل بہارو جرت جب سمندر پھاٹ دیے جائیں گے پھر قبروں سے اٹھنے کا منظر یوم البعث ول باغ یہ ایمان کا حصہ ہے نا تو جب زمین آسمان ہر چیز ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گی اس وقت انسان بھی زمین سے اٹھائے جا رہے ہوں گے نکالے جا رہے ہوں گے اور ہم بھی وہیں کہیں کسی جگہ پر ہوں گے ہمیں نہیں معلوم ہماری قبر کہاں ہوگی اور کہاں ہم اٹھیں گے کیونکہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر ہوگا کہاں موت آئے گی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور لوگوں کا حشر ہوگا آپ نے فرمایا انلحاشر میں حاشر ہوں قیامت کے دن لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے یعنی میرے پیچھے ہوں گے سب سے پہلے آپ کی قبر کھلے گی آپ اٹھیں گے اور اس کے بعد باقی لوگ اور پھر وہ سب آپ کے پیچھے پھر انسان کا اپنی ریڑھ کی ہڈی سے اٹھایا جانا یعنی انسان کے جسم کے سارے آزاد گل جاتے ہیں سوائے ریڑھ کی ہڈی کے اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی ان جیسے بیج باقی رہ جائے اور اس بیج سے دوبارہ اگائیں گے سب پھر لوگوں کا ننگے بدن اٹھایا جانا آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن ننگے پاؤں بغیر خطے کے ہوں گے ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے اب من میں ابراہیم صحیح بخاری میت انہی کپڑوں میں اٹھائی جائے گی جن میں فوت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کو کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے کیونکہ مردوں کو اپنے کفن میں اٹھایا جائے گا اور اسی لباس میں وہ ملاقاتیں کریں گے یعنی پہلا حال یہ ہوگا کہ ننگے اٹھیں گے ہوش نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس بنا جائے گا پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو لیکن لباس کیا ہوگا حشر کے دن کفن ہوگا یا جس میں مرے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے نئے کپڑے طلب کیے ان کو پہنا اس کے بعد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے مردہ اسی لباس میں قبر میں سے اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی اس پر وہی لباس ہوگا جب پہنایا جائے گا اب یہ دو چیزیں کنٹرڈکٹ نہ کریں یعنی پہلے تو بے لباس ہوں گے پھر جب پہنایا جائے گا تو وہی لباس اس کو ملے گا جس میں وہ مرا تھا یا جو اس کو کفن دیا گیا تھا کیسا ڈریس پہن کے رکھنا چاہیے مثلا مردوں کو ریشم پہننے سے منع کیا گیا ہے عورتوں کو کون سا لباس پہننے سے منع کیا گیا جو باریک ہو سی سیتھرو ہو ٹائٹ ہو مردوں جیسا ہو تو اگر ایسے لباس میں موت آ گئی اسی لباس میں پھر اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے اگر ہمارا لباس ساتر ہی نہیں ہیا ہی نہیں کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو اصل میں لباس ہر ایک اپنی چوائس کا پہنتا ہے کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں پہنا کوئی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ زبردستی نہیں اگر کوئی زبردستی پہنانے کی کوشش کرے تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند میں نہیں پہن سکتا چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر کے اپنی مرضی کے لباس پہنتے ہیں تو اب بھی ہم جو کچھ پہنتے ہیں وہ ہماری آنکھیں ہوتی ہیں ہم دیکھ کے پہنتے ہیں کہ کتنا باریک ہے اور پھر پہن کے شیشہ بھی دیکھتے ہیں نا سب کہ نہیں دیکھتے جب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لگتے کیسے ہیں تو کیا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہم لباس پہن کے بھی کہاں سے ننگے ہیں کیونکہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کے ننگی ہوں ظاہر انہیں کپڑوں میں پھر پل سراد کراس کرنا ہے تو وہ جنت کو روک نہیں دے جائیں گی یہ کیا پہن کے آ رہے ہو اور موت کا وقت پتا ہوتا کب آنا ہے بازار میں آجے جائے گی گھر میں آجے جائے گی گاڑی میں آجے جائے گی کہاں ہوگی کیا کرنا چاہیے ہر ایک کا ایک امتحان ہوتا ہے نا لباس عورت کا ایک ٹیسٹ ہے ایک امتحان ہے اس پر کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کا درست ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اب یہ تو نہیں ہوگا کہ دنیا میں آپ ایک خاص سٹائل سے رہیں جس میں نہ آپ کا سر پورا ڈھکا ہو نہ آپ کا جسم پورا ڈھکا ہو اور قیامت کے دن کوئی اچانک اور کو لا کے آپ کو جلدی سے اچھا لباس بنا دے ہو سکتا ہے یہ تو کس کو خیال رکھنا ہے کوئی آپ کو مجبور بھی کرے تو اسے کہ نہیں بھائی سوری میں یہ نہیں کر سکتی میرے مرنے اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے میں اس لباس میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی لیکن پتہ نہیں یا تو ہماری عقل کوئی نہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی بات یا ہم واقعی نہیں کرنا چاہتے ہو نہ ہمیں اپنے مرنے نہ جی اٹھنے کسی چیز کا کوئی فکر ہے ہی نہیں کیا ہونا چاہیے مشکل کیا ہے کیا چیز رکاوٹ ہے جو لباس ہم پہنتے اس کے مقصود تو ہماری اپنی نمائش یا اپنا آپ منوانا یا اپنی شہرت ہوتی ہے اور اپنی خواہش ہوتی ہے اس وجہ سے ہم سوچتے نہیں کہ ساتر ہے ساتھ رہے یا نہیں بس پہن لیتے ہیں جو اچھا لگے اپنے لیے تھوڑی پہنتے ہم کہ ہمارا کیا بنے گا ہم تو دوسروں کے لیے پہنتے کہ دوسرے ہمیں کیا کہیں گے تو وہ سارے دوسرے کہاں ہوں گے قیامت کے دن وہ آئیں گے ہماری مدد کرنے جن کی خوشی کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے رہے ذرا سوچے انسان کس کی خوشی کے لیے کر رہا اور آپ کو پتا بنیادی طور پر شیتان ہی کا جال ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو انتقام لیا تھا جس شکل میں آدم اور ہوا سے وہ کیا تھا ان کو بے لباس کیا تھا لباس کا اٹیک سب سے پہلے ہوتا ہے یہ آج کل کے زمانے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو پیس آف کلاتھ آپ کے جسم کے اوپر ہے نا وہی آپ کی آئیڈینٹی جس میں ذرا کوئی ایسا ویسا کپڑا جو سٹائل یا اس کے حساب سے نہ ہو اس کو ہمیں کہتے تھے پینڈو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یعنی کہ چاہے وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا یا جو مرضی ہو انٹلیکچلی آپ اس کو یعنی کہ ججمنٹ کا کرائٹیریا صرف اور صرف کپڑے اور آپ کو ہے کہ ایسے کپڑوں میں تو نماز بھی نہیں ہوتی جو دن میں پانچ دفعہ میں پڑھنی ہوتی ہے قیامت کے دن جو سارا آپ نے منظر بتایا نا کہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا زمین بھی ختم ہو جائے گی یہ اس چیز کے لامت ہے کہ انسان جن چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ اس وقت ختم ہو جائیں گی اور اس وقت جو ڈر کی کیفیت ہوگی اس کے بعد انسان ننگے اٹھیں گے اور اس کے بعد بھی انسان کو ویسا لباس ملے تو کیا اس وقت حالت ہوگی ڈر کیفیت کی کی میں کی عام طور پر ہم چھپنے کی اور یعنی کپڑا لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا گرمیوں میں تو یوزلی لوگ کم ہی لباس پہنتے ہیں تو اب ان کو بہت زیادہ ریجیڈیٹی لگے گی یہ بات کی اگر ہم انہیں کہیں کہ سر سرپیٹ وٹا لے کے رکھیں گرمی میں دیکھیں پر... کہ جب تک کوئی بنیاد نہیں ہوگی نا تو عمارت نہیں بن سکتی یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی چیز کے اگر بنیاد نہیں تو عمارت نہیں تو عمارت بنانے سے نا شروع کریں بنیاد بنانے سے شروع کریں پہلے ان کو یہ بتائیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں کس کی زمین پہ رہ رہے ہیں جانا کدھر ہے اگر ایمان اس پہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے اللہ خالق مالک ہے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ ہی کی زمین پہ رہ رہے ہیں تو پھر کس کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے آپ کسی یونیورسٹی میں ہوتے ہیں کسی ہاسٹل میں ہوتے ہیں کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو کس کی مرضی کے مطابق رہتے ہیں اپنی یا وہاں کی مینجمنٹ کی وہاں کی مینجمنٹ کی تبھی آپ کو وہاں جگہ ملتی ہے نا اگر آپ رولز فالو نہیں کریں تو کہتے ہیں اپنے گھر جائیں تو اگر اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہتے یعنی سمپل سی لوجک ہے نا اللہ ہی کو ناراض کر کے ہم دنیا سے جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے تو پہلے بیسک بات کریں اس کے بعد اس کے اوپر بلڈ کریں کہ پھر اگر اللہ کو خوش کرنا تو کیا کیا کرنا ہوگا کھانے کے اعتبار سے سونے کے اعتبار سے عبادت کے اعتبار سے لباس کے اعتبار سے اٹس ناٹ دی اونلی سنگل ایشو یہاں میں اس وقت اس لیے ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ قرآن پڑھ کے بھی اگر ہم نے خود کو ڈھانکنا نہیں شروع کیا تو کیا چیز ہم کو سکھائے گی عقیدہ پڑھ کے بھی اگر ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور ہم کیا بنے گا ہمارا تو پھر کیا ہوگا لیکن کسی بھی نئے شخص سے آپ صرف لباس سے نہیں شروع کریں گے پہلے بیسک ابھی جو میں نے شروع میں بات کی نا یہ بالکل لاجیکل سیکوینس کے ساتھ چلیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں چھوٹی چیز سے بیسک چیز سے لے کے پھر اوپر اٹھے اب تو یہ ظاہر بات ہے سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ سن کا جو ڈائریکٹ ایکسپوزر ہے وہ انسان کی سکن کے لیے کتنا ہے اور جو لوگ اگر اپنے آپ کو کور نہیں بھی کر رہے تو وہ بھی سن پروٹیکشن یہ سب اس کی تہ چڑھانی پڑتی ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے تو جب ایک نیچرل طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہاں پہ بھی یہی اصل میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھو دوسری بات یہ کہ مرد حضرات تو گرمیوں میں بھی پورا ہی لباس پہنتے ان کو گرمی وہی گرمی ان کے لیے بھی ہوتی ہے وہی ہمارے لیے بھی ہوتی ہے بھاری بوٹ پہن کے بھی لوگوں کو گرمی تو نہیں جہاں میل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کا لباس وہی ہوتا ہے فیمل کا چینج ہو جاتا ہے بس تو یعنی سامنے بھی اگر ہم دیکھیں تو اکلی طور پر بھی اتنی چیزیں بالکل. ایسی نظر آ رہی اور وہ صرف گرمی کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے خود کو بھی دھوکہ دیتے دوسروں کو بھی بے وقوف بناتے شادیوں کے موقع میں بے شک سیگریگیشن ہے تو تبھی ابھی مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ اگر اس جگہ پر کسی کی موت آ جائے تو a, a bride, اس کو کس طرح کپڑے اگر اس جگہ پہ کسی کی موت آ جائے تو اگر یہ موت یاد رہے نا تو پھر تم واقعی سیدھے ہو جائیں پھر تم تنہائی میں بھی کوئی برا کام نہ کریں وہی تو یاد نہیں ہوتی اسی سے تو بے خوف ہیں سنن نبی داؤد کی روایت ہے لما حیدر فیا بن جدن فل بہا صلی اللہ في جس ڈریس میں انسان مرتا ہے اس میں اٹھایا جاتا ہے جیسے آگے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حج کچا رہا ہوتا ہے اور احرام پہنے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اسی حالت میں ہے اسی طرح دوسری روایت جو ہے کفن کے بارے میں ہے کہ جو کوئی کفن دینے کا ذمہ دار بنے تو اچھا کفن دے کیونکہ مردوں کو کفن میں اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں چیزیں ہیں کفن بھی ہوگا اور یہ بھی اب آپ دیکھیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو صرف کمیشل وار تو نہیں ہم نے پہنی ہوتی نا تو اس کے اوپر کیا پہنا ہوتا ہے وہ چادر وادر لی ہوتی تو کفن جو ہے وہ ایک طرح سے چادر کے یہ آؤٹر ڈریس سمجھ لیں آپ اور یہ جو لباس ہمارا عام لباس ہم نے گھر میں سوتے وقت پہنتے ہیں اب سوتے وقت ہم گاؤن یا چادر یا اسکارف یہ تو نہیں پہن کے سوتے نا لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے میت کو جب رخصت کیا جاتا ہے گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کو پراپر ایک طرح سے ڈریس اپ کیا جاتا ہے اس ڈریس کو بھی صحیح ہونا چاہیے تنہائی میں بھی پوری طرح برہنہ ہونے کو ناپسند کیا گیا ہے سر یہ جو بات آپ نے کی کہ عورتوں کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے لباس کو یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے اس میں جو خواہش پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اچھے لگنے کی کیونکہ لباس جتنا بھی ہم ٹائٹ کرتے جاتے ہیں اس کو مختلف اس کا جو ٹیکسچر چینج کرتے جاتے ہیں نیٹ کے جیسے ہوتے ہیں فونس کے ہوتے ہیں اس میں پیچھے چیز ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اچھے لگیں تو دین تو سارے کا سارا ہے یہ کہ اپنی خواہشات کو دین کے تابے کرنا لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے جیسے میرے پاس ایسے کئی کلائنٹس آتے ہیں نا وہ اس گنجائش کو پورا نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے لیکن اس کی تو اجازت ہے نا کوئی بات نہیں ہاف شیف اس کی تو اجازت ہے نا مطلب وہ پورا ٹائم اگر ایک دفعہ اپنے آپ کو بٹھا کے سمجھا لیا جائے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کیا جائے تو لباس کیا پر مسئلہ حل ہو جائے گا ان شاء اللہ جزاک اس میں آپ دیکھیے کہ ابو سعید خدری جو ہے انہوں نے نیا لباس طلب کیا اچھا صاف لباس جو بھی مناسب لباس طرف کیا اسے پتا چلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا منع نہیں ہے کیا آپ اچھا لباس نہ پہنے یا نیا لباس نہ پہنے صاف ستھرا نہ پہنے اس سے نہیں منع کیا گیا کس سے منع کیا گیا عورتوں کو خاص طور پر کہ لباس پہن کے ننگے نہ نظر آئے بس یہ کرائیٹیری ہے کہ لباس پہن کے ننگے نہ ہوں آپ چلیے قیامت کے دن روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا اس سلسلہ صحیح میں آتا ہے روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو درختوں پر چکتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے گا ابھی ریسنٹلی جن کی ڈیتھ ہوئی نا امرینا کی ساس کی تو میں ان سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک ہی بیٹھے بیٹھے ان کو نزا کا عالم شروع ہو گیا ان کی ساس کو آواز بدل گئی اور پھر جسم وہ کہتی کہ میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا تو اتنا گوج تو رہتی ابھی تک جسے میرے کندھے چر رہے ہوں اور پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ گاڑی میں انہوں نے ان کو بٹھایا لے جانے کے لیے ہاسپٹل کہتے ہیں کہ میرے کندھے یا گود میں تھا ان کا سر اور کہتے ہیں مجھے واقعی ایسا لگا کہ منہ سے کچھ نکل کے باہر گیا یعنی باقاعدہ مجھے فیلنگ آئی کہ نکل گیا کچھ اب ظاہر ہے کہ وہ فزیکل چیز تو نہیں ہوتی لیکن جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا ہے یا کوئی بھی چیز تو پتہ چلتا ہے تو روح جو ہے وہ بھی اسی طرح یعنی کہ وہ کچھ چیز جیسے اوڑھ کے نکل جاتی ہے نا باہر نکل جاتی ہے اور پھر قیامت کے دن واپس جسم کے اندر داخل کر دی جائے گی قیامت کے دن زمین کا امانت سونپنا آدمی نے جس جس زمین کے جس علاقے میں مرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علاقے میں پہنچنے کے لیے کسی حاجت کا بہانا بنا دیتے ہیں بندے کو وہاں کو ضرورت پیش آ جاتی بیٹھے بیٹھے گھر سے بندہ بار نکل جاتا ہے جب آدمی اپنی زندگی کے آخری نشانات تک پہنچتا ہے کہ یہاں تک اس نے چل کے آنا ہے تو موت آ جاتی وہ بھی اس دن بتا رہی تھی کہ ان کو گاڑی میں بٹھایا اور تین چار منٹ کے رستہ گزرا ہی تھا کہ ڈیتھ ہو گئی تو ان کی موت گھر کے اندر نہیں لکھی تھی وہ سڑک پر تھی ایک خاص اشارے تک پہنچ کر روح نے نکلنا تھا وہاں جا کے نکلی تو یہاں بھی کیا ہے کہ جہاں اسے زندگی کے آخری نشانات تک پہنچنا ہوتا ہے تو وہاں پہنچتا بندہ تو اس کو موت آ جاتی قیامت کے دن زمین کہے گی اے میرے رب یہ وہ بندہ ہے جو تھی مجھے سونپا تھا یعنی انسان پھر اسی زمین میں جیسے دفن ہوتا ہے اور پھر زمین وہاں سے اپنی امانت دے دیتی ہے کہا رب یہ آپ نے میرے ذمہ کیا تھا یہ ہے اب واپس لے لیں پھر اس دن جب انسان اٹھے گا تو شدید گھبراہٹ ہوگی یوم یدعو دائی الى شیئن نکر خش عن ابسارهم یخرجون من الاجداف کہ انہم جراد منتشر محتعین الى دائی یقول الكافرون هذا یوم عصر جس دن پکارنے والا ایک ناغوار چیز کی طرف پکارے گا تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے یعنی جب وہ نکلیں گے تو ڈری ڈری نگاہوں سے کہ کی یہ کیا ہو رہا ہے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے کافر اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی کٹھن ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کہ انہم الانصب یوفدون خاشاً جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑ رہے ہوں آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا سب کے سب اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے ہوں گے جدھر ان کا رب ان کو بلائے گا اس کی طرف دوڑ رہے ہوں گے نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے ابن ماجہ کی روایت ان نمایوناسم لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے نیت پر اٹھائے جائیں گے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا ان سب کے پیچھے ایک نیت ہے بنیاد ہے ہم کیوں کر رہے ہیں تو قیامت کے دن امال بس اتنے ہی ہوں گے یا ویسے ہی ہوں گے جس جس نیت کے ساتھ کیے ہوئے ہوں گے موت والی حالت پر اٹھنا اس لیے اچھا خاتمہ کتنا ضروری ہے اس وقت لباس بھی ٹھیک ہو جگہ بھی ٹھیک ہو اور نیت بھی ٹھیک ہو اور حالت بھی ٹھیک ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں فوت ہوگا اسی حال میں اٹھے گا صحیح مسلم کی روایت ہے یو بآبن اللہ ما ماتا جس دین پر جس عمل پر جس کام پر جس حال میں مرے گا جو کچھ کرتے ہوئے مرے گا وہی پکارتا ہوا وہ اٹھے گا جابر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر میں ہر شخص کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر مومن ایمان پر منافق نفاق پر پر پر ایمان منافق فاجر بن کر اٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت کے دن تاجر لوگ بزنس مین کا حشر بحثیت گناگار ہوگا مگر وہ جو اللہ سے ڈرتا رہا نیکیاں کرتا رہا سچ بولتا رہا سلسلہ صحیح ہے کہ حدیث ہے اِنَّ القیامت فجارن اِلّا من تو یہ صرف تجاری کی بات ہے یا باقی بھی جو کوئی کام کرتا ہے کسی کا کوئی اور بزنس پیشہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے وہ جو مرضی کریں کیا کہتے ہیں آپ مثلا ایک ڈاکٹر ہے اگر اور وہ ایماندار نہیں ہے اپنی پریکٹس میں تو اس کا انجام فرق ہوگا اللہ منت تقل کیا کنڈیشن ہے کسی بھی کام کے کرنے کی اللہ سے ڈر کے کی کیا جائے بندوں کے ڈر سے نہیں نمبر دو برہ بر نیک ہو کام وصدقہ اور سچ بولے انسان جھوٹ بول کے دھوکہ نہ دے چاہے کوئی بھی کام کر رہا ہو کوئی بھی پیش آؤ حاجی کا تلبیہ کہتے ہوئے اٹھنا جو حج کرنے جائے اور رستے میں مر جائے ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی وہ شخص محرم تھا مر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ اسے پانی اور بیری کے غسل اور دو کپڑوں کا کفن دیا جائے مگر اس کو خوشبو نہ لگائی جائے کیونکہ کہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا کبھی آپ نے اس بات پہ غور نہیں کیا میں اکثر اس پہ سوچتی ہوں یہ جو میت کے غسل کفن دفن کی بات ہوتی ہے تو یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہا کہ بندہ ہے مر گیا ہے اسے دھونے کی کیا ضرورت ہے اسے خوشبو کیوں لگائی جائے اسے کفن کیوں پہنایا جائے وہ کسی بھی چادر میں لپیٹ کے بس پھینک دیا جائے مٹی میں کوئی حکمت سمجھ آتی ہے اس نہلانے کی ایک عقلی اعتبار سے اگر لاجیکلی دیکھا جائے ایک بندہ مر گیا جس کو اب آپ نے مٹی میں ڈال کے آنا ہے، قبر میں ڈالنا اور چند گھنٹوں کے بعد اس کے جسم سے وہ کچھ نکلنا ہے کہ بندہ دیکھ نہ سکے اور اس کی گوشت اور ہڈیاں اور کیڑے اور ہر چیز اس کے آس پاس آپ تصور میں بلائیں تو کانپ اٹھے کہ جو اس کا ہونے والا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو نہلایا جائے اور پھر بیری کے پتے بھی ڈالے جائیں اور پھر اس کو اچھی طرح دھو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اس کو اچھی طرح نہلانا اور اچھی طرح کفن دینا پھر اچھا سا کفن دیا جائے پھر اس کو خوشبو لگائی جائے یعنی اس کو صاف ستھرا کر کے رخصت کیا جائے کیا حکمت ہے اور اس پر اتنی ٹریننگز ہوتی ہیں اور اتنی تربیت ہوتی ہے اور پھر وسیعتیں لوگ کرتے ہیں کہ نیک شخص مجھے غسل دے اور کئی بادشاہ ایسے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ وسیعتیں کی کہ فلاں فلاں سکالر جو ہے یہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ مجھے غسل دے کیوں وہ قبر میں جو فرشتے آئیں گے اس کے پاس تو اچھے حال میں ہو اور اچھا خاتمہ کیونکہ پھر اسی حال میں اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان کی ایک تکریم ہے عزت ہے تو وہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ ڈرائی کلیننگ کر دی جائے اس کی کو پاؤڈر وغیرہ سے پپنگ کر دی جائے اور اس کو سجا دیا جائے لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے نہلانا آپ کو پتا اچھا جان چاہیے ہوتی ہے مردہ اتنا ہیوی ہوتا ہے اس کو آپ الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں اس کے منہ کو صاف کرتے ہیں اس کو وزو کراتے ہیں اس کے بال دھوتے ہیں اس کے پاؤں دھوتے ہیں اس کو سارے کا سارا بالکل نیٹ اینڈ کلین کرتے ہیں اگر بیمار ہے یا کوئی ویسے کوئی چیز ہے اس کے جسم پر دیکھیے انسان جس حال میں دفنایا جائے گا جس حال میں مرے گا جیسا کپن پہنایا جائے گا وہ ان چیزوں کے ساتھ اٹھے گا یعنی وہ اس کا اینڈ ہے اب بیچ میں اس نے ختم ہونا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ بننا ہے پھر اس کے بعد وہ اسی کے ساتھ اٹھ کے جا رہا ہے صاف ستھرا یہ جیسے بھی قبر میں اس نے نہ بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے ہی لیکن یہ حکمت سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آپ نے جب فرمایا کہ احرام والے کو خوشبو نہ لگاؤ تو باقی سب کو لگاؤ اب وہ خوشبو کتنی دیر رہے گی لیکن اصل بات یہی ہے کہ جیسے اگلی حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو شخص بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہرا ہوگا رنگ خون جیسا ہوگا لیکن اس میں خوشبو مسک جیسی ہوگی اس حدیث کو دیکھ لیجئے نیتوں والی حدیث کو دیکھ لیجئے کفن والی کو دیکھ لیجئے محرم والی کو دیکھ لیجئے ان ساری حدیثوں کو جب آپ اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ایک سنگل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس حال میں جائے گا اس حال میں کیا پھر اٹھے گا تو مالک اندرونی اعتبار سے بھی نیت عمل ایکشن حج پہ جا رہے ہیں جہاد پہ جا رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں اندر کیا نیت ہی اب سمجھ آئی وہ نیت والی بات یہاں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کون زخمی ہوا وہ نیتوں پھر اٹھایا جائے گا نا پھر اس کے خون سے خوشبو آئے گی سب کے خون سے ہی خوشبو آئے گی پھر جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن اور ان کا بھی ادلا بدلہ ہوگا کساس ہوگا لوگ ننگے پاؤں اٹھیں گے بخاری میں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے یعنی ختنے نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمپیوٹر ڈیڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے یا ری ریفارمیٹ کرتے ہیں تو جو انیشیل پروگرام ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے لیکن آپ کی اپلیکیشنز جو ایکسٹرا ڈالی بھی ہوتی ہیں یا پھر آپ کی اپنی فائلز جو ہوتی ہیں اس میں وہ کدھر جاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں کرپٹ ہو جاتی ہیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو جو اصل ہے وہ باقی رہتی تو انسان اپنی اصل پر فزیکلی بھی اٹھے گا اور اسی طرح نیت بھی جو اصل اس کی حقیقی سچی نیت ہوگی اس پر اٹھے گا کچھ لوگوں کا سوار ہو کر پہنچنا کچھ تو پیدل جا رہے ہوں گے اور کچھ سوار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر تین فرقوں میں ہوگا تین گروپس میں ایک طرح کے لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے راغبین بینا راہ و راغب راہ قرآن میں صفت آتی ہے نا پیغمبروں کی یعنی جو رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کو پکاریں اللہ کی عبادت کریں دوسرا وہ لوگ جو ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے اور کسی اونٹ پر تین ہوں گے کسی اونٹ پر چار ہوں گے اور کسی پر دس ہوں گے ٹھیک ہے یحشر الناس و تراقا تین طریقوں پر لوگ ہوں گے راغیبینا راحبین وسنان وسلاستن و بیرن, بیرن واربتن البئین بیرن اور یہ جو راغبین راہبین ہوں گے یہ کچھ ایک پہ ایک, ایک پہ دو ایک پہ تین دنیا میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس اپنی الگ گاڑی ہوتی ہے کچھ شیئرڈ ہوتی ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوتا ہے پھر آگ کا کافروں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا فرما لوگوں کا ہشر تین فرقوں میں ہوگا ایک رغبت کرنے والے ڈرنے والے دوسرا ایسے لوگوں کا کہ ایک اونٹ پر دو آدمی سوار ہوں گے کسی پہ تین کسی پہ چار کسی پہ دس یعنی سوار ہونے والوں کا اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی اہل شر کئی تیسرا فرقہ ہوگا جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے گی جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہرے گی وہ صبح کریں گے تو صبح کے وقت بھی آگ موجود ہوگی شام کریں گے تو شام کے وقت بھی آگ موجود ہوگی ایک گروہ تو وہ بتایا گیا ہے کہ جو پیغمبر ہیں یا اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا دوسرے وہ جن کو خاص سواریاں مل جائیں گی اور تیسرے وہ کہ جو جانا نہیں چاہیں گے ادھر تو ان کے ساتھ آگ ہوگی کہ وہ ان کو ادھر لے جائے گی ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہاں اس کے حساب کی جگہ وہاں تک چل کے جانا پڑے گا یہ سفر کرنا پڑے گا اور گروپس میں بھی لوگ جا رہے ہوں گے میرے سامنے تو جب میں یہ جی پڑھ رہی تھی تو مجھے تو حج کا منظر ہی نظر آ رہا تھا بار بار حج کا خیال آ رہا تھا مجھے وہاں پر کچھ لوگ پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ سواریوں پر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وی آئی پی قسم کی سواریوں پر ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اپنے پیکج بہت اچھے لیے تھے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پیدل حج کرتے ہیں کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچارے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی نعوذ باللہ عمل یا تقویٰ کے اعتبار سے یعنی وسائل کے اعتبار سے اور کئی لوگ خود آپٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ شیخ شرائم جو ہیں یہ کسی گروپ کسی کے ساتھ حاج نہیں کرتے وہ اپنا سامان خود اٹھا کے پیدل جاتے ہیں کیونکہ وہ بےچارے تو نہ ہوئے اتنا بڑا اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے حرم کی امامت کرتے ہیں لیکن اپنی خوشی سے پیدل جاتے ہیں اکیلے اللہ کو یاد کرتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں تو یہ تو ہر ایک اپنی چوائس ہے لیکن میں صرف بتا رہی ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ گروپس بہرحال موجود ہیں دنیا میں بھی لیکن یہی گروپ وہاں نہیں ہوں گے اس طرح وہاں کے گروپس فرق ہوں گے حج گروپس ہوتے ہیں نا اور جب آپ بکنگ کرا رہے تو, تو بھی پوچھتے کون سا پریمیم پیکج چاہیے کون سا چاہیے جتنا پے کرو گے اتنا ہی تو وہاں کی کرنسی کیا ہے آخرت کی مال اس کے مطابق کچھ لوگ چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا چہرے کے ساتھ کیسے چلے گے فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤں پہ چلایا کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے قطع نے کہا ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے پھر منہ کے بل گسٹ کر میدان تک جا پہنچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گسیٹا جائے گا کبھی کسی کی لاش کو گسیٹے جاتے ہوئے دیکھا ہے متکبر چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے چھوٹے چھوٹے لیکن ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے ان لوگوں پر آگ چھائے گی انہیں قینت الخبال اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے کچھ پتہ ہے کون ہے وہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا یاد کیا پھر بلا دیا ونح شرو ہوئی او مل قیامت آما قالر حشر وقد آما وقت تو کالک کدال کا اتت کا آیاتنا فنسیتا وہ کدال کا لیو منسا سورت السرا میں آتا ہے نہ شروع یوم الامت جہنم کلبت پھر گروہ در گروہ اٹھنا یوم فور فتح افواج آ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل گے ساری مخلوق کا اکٹھا ہونا کسی فرد کا بھی باقی نہ رہنا ایک بھی نہیں بچے گا یوم اردو رزت احدا کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے سب کو اکٹھا کر لیں گے سائق اور شہید کا ساتھ ہونا جب سور پھونکا جائے گا وہ نف خفصور کا یوم الواعید شاہ جب سور پھونکا جائے گا تو کہا جائے گا یہی یوم وعید ہے اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا اور یہ فرشتے ہوں گے ظاہر ہے بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے سب نظر آ رہا ہے دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے لیکن یہاں سب حقیقت کھل گئی پھر حدیث میں آتا ہے جامع کی حدیث ہے ارد المحشر والمنشر شام کا علاقہ ارد مقدس اکٹھا ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے یعنی اس طرف سب لوگ وہاں سے اکٹھ ہونا شروع ہوگا زمین آسمان کی شکل تبدیل ہو جائے گی یوم اردو غیر الارض والسماوات حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا یعنی مال زمین پر جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا یہ سمجھے جیسے اسکرین ہوتی کمپیوٹر کی اسکرین ہے اور اس کے اوپر حرف پر کتنے واضح ہو جاتے ہیں ایسے ہی زمین بالکل سفید ہوگی اور لوگ جو اس میں کھڑے ہوں گے وہ بالکل واضح نظر آنے کوئی ٹیلا درخت پہاڑ نہیں ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے کوئی چھپ سکے یا کوئی کسی انسان کے پیچھے چھپ جائے اچھا یہ بتائیے کہ حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا? ہماری دنیا کی زندگی کتنے دن اس کے مقابلے میں کیا ریشو بنتی آپ کو پتا کہ چند گھنٹے ہمیں کہیں بیٹھنا کھڑے ہونا کتنا مشکل لگ گئے کب ہارے ہوں گے کب ختم ہوگا یہ سب کب جان چھوٹے گی عبداللہ بن امر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت کی یقوم الناس فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں پچاس ہزار سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا کہتے نا من اشد انتظار جو وہ موت سے بھی سخت ہوتا ہے لیکن اس دن کچھ لوگ کہاں انتظار کر رہے ہوں گے کہاں بیٹھے ہوں گے عرش کے سائیک تلے بیٹھے ہوں گے اور کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح رول رہے ہوں گے جلیل ہو رہے ہوں گے کچھ لوگ اندھے ہوں گے اب آپ دیکھیے کہ اندھا یعنی جو دنیا میں دیکھ نہ سکے اس کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی تو قیامت کے دن بھی کچھ دیکھ نہیں سکیں گے لیکن وہ ہال سارا محسوس کر رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن چالیس سال کا ہوگا ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی وہ مقدمہ کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے اب ٹوٹل مدت تو اتنی ہے لیکن یہاں پر چالیس سال کا ذکر بھی آتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ کم ہو یہ ان کو محسوس کم ہو مومن کے لیے وہ مدت کم ہو جائے گی جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے جیسے سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک یعنی زہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا سورج انتہائی قریب ہوگا ہر ایک کو پسینہ آ رہا ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا کچھ کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی یعنی منہ میں ڈوب رہا ہوگا وہ ایک طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے حالت یہ ہو جائے گی کہ تم میں سے ہر کسی کا پسینہ زمین پر ستر ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا ہر ایک کو پسینہ آئے گا دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب گرمی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن جب پسینہ آنے لگتا ہے تو پھر کتنی عجیب ہو جاتی اور اس وقت اگر انتظار بھی کرنا پڑے تو اور کتنی مشکل ہو جاتی اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوں گے مسلمان پر تو وہ زکام کی طرح ہوگا اور کافر پر موت جیسی کیفیت تاری ہو جائے گی اتنا گھبراہٹ ہوگی اس کو جیسے مرنے لگے اور مومن کے لیے جیسے اسے زکام لگ گیا ہو آپ دیکھیے کہ جو زکام کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے جیسے اسے تو پورا بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے جیسے بخار چڑھا ہوا ہے اور کچھ سوج نہیں رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے, جائے گا اس وقت میں وہی وہ کہوں گا جو نیک بندے نے کہا ہوگا میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا اور جب آپ نے مجھے فوت کر لیا تو آپ ہی ان پر نگران تھے بے شک آپ عزیز اور حکیم ہیں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا ایک سارا پسینہ لوگوں کو آ رہا ہوگا تو صرف پسینہ نہیں ہوگا مینٹلی بھی کتنے ٹارچر میں ہوں گے اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے کتنی کتنی حسرتیں ہوں گی لوگوں کو کوئی یاد آ رہا ہوگا کہ میں کاش ایسے نہیں ایسے کر لیتا کاش اس سے ایسے نہیں ایسے بول دیتا آئی مین بڑی باتیں تو چھوڑے شیتان سے یا ہمارا نفس ہم سے اتنے چھوٹے چھوٹے ایسے عمل کروا دیتا ہے اور آپ کو کبھی کچھ یاد رہ جاتا ہے اور کچھ یاد نہیں بھی رہ جاتا اسی لیے اس کو یہ کہا گیا اب سمجھ آتی ہے اس وقت سب کچھ ہو رہا ففٹی تھاؤزینڈ ایئرس کا ایک دن ہے کتنا سلو وہ پیریڈ ہوگا کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے ان کو اچھی جگہ پر رکھا جائے گا تو ان کو دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہوں گے نا کہ ابھی دیکھو گا کہ جب حج کرتے ہیں تو کچھ لوگ کی گاڑیاں زوم کر کے گزر جاتی ہیں اور کچھ لوگ بےچارے دھوئے میں کھڑے رہتے ہیں تو اس وقت انسان کو قسمت ہے کہ جو پہنچ گئے اپنی پر ہم کیوں نہیں پہنچ پائے تو وہاں بھی دیکھ کے کیسی کیسی حسرتیں ہو رہی ہوں گی یہ کتنے بلند مقام پہ, پہ پہنچ گئے اور ہم نے کیا کیا ہم بھی تو ساتھی تھے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی اور ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی سورج بالکل قریب ہو جائے گا لوگوں کی پریشانی اور بےقراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کیا کوئی ایسا بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفات کرے بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے چنانچہ سب ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے ارز کریں گے آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے آپ نے روکوں کی فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں کہ حساب شروع کر دیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے آدم علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب انتہائی غزب ہے اس سے پہلے اتنا غزب کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غزب ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی نفسی نفسی نفسی مجھے اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ وہاں جائیں گے ارز کریں نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے اول العظم پیغمبروں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے حضرت نوح بھی یہی کہیں گے آج میرا رب اتنا حضر نہ کہ اس سے پہلے اتنا حضر نہ کبھی ہوا اور ناندہ کبھی ہوگا مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی نفسی نفسی نفسی آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم میری سوا کسی اور کے پاس جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے ارض کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی اور خلیل ہیں روز زمین میں منتخب کیے ہوئے ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے اتنا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا میں نے تین جھوٹ بولے تھے نفسی, نفسی, نفسی. مجھے اپنے نفس کی فکر ہے. میرے سوا کسی اور کے موسا علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے عرض کریں گے اے موسا آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور کلام سے سرفراز کیا آپ ہماری شفات اپنے رب کی حضور کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں یس وقت ہمارا کیا حال ہو رہا ہے مصلی السلام کہیں گے آج اللہ تعالی بہت غضبناک ہے اس سے پہلے نہ اتنا کبھی غضبناک ہوا اور نہ بعد میں ہوگا میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی نفسی نفسی مجھے اپنی فکر لگی میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ علیہ السلام کے پاس جاؤ لوگ وہاں جائیں گے عیسی علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اللہ کی طرف سے ایک روح ہے آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو چکی حضرت بھی کہیں گے میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی غضبناک نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا وہ اپنی کسی لفظ کا ذکر نہیں کریں گے لیکن اتنا کہیں گے نفسی نفسی نفسی میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ ہاں محمد کے پاس چلے جاؤ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کیجیے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں آپ نے فرمایا آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جلہ کے آگے سجدے میں گر پڑوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دیر تک تصویر کریں گے ذکر کریں گے اور یہ دعا کریں گے کہ اب حساب قائم کر دیا جائے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو جب تک قبروں سے اٹھ کے حساب قائم نہیں ہو جاتا انتظار کی گھڑیاں گرمی کا وقت پسینہ چاہے قبر میں جنت دکھا بھی دی گئی لیکن اس تک پہنچنا بھی تک مرحلہ ہے لیکن اصل بات یہ کہ ہم اس دن کو بھول چکے ہیں یا اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے نہیں اس لیے محفلت میں کھوئے ہوں اگر بڑے بڑے پیغمبروں کا یہ عالم ہوگا ہمارا کیا مقام ہے کس زوم میں ہے کس دھوکے میں ہیں ہم خود ساختہ تصورات ہیں اپنے بارے میں خوش فہمیاں ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں اور ہم نے تو فلاں فلاں عمل کر لیا اس لیے ہمیں تو سیدھا جنت میں بھیج ہی دیا جانا چاہیے لیکن یہ انتظار گاہ جو ہے اس کا کیا ہوگا اور حال یہ کہ کوئی رشتہ دار نہیں سب اپنے مسئلے میں پڑے ہوئے یوم یفر المرء من عقی ہی وہ امی ہی و ابھی و صاحب سب رشتہ دار اپنے اپنے نفسی نفسی کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا سزا میں یہ سوچی تھی کہ انبیاء جو ہے انہوں نے یعنی ایک ایک ان کی زندگی کی کوئی ایسی چیز تھی لیکن اس پہ بھی وہ اپنے نفس کو یعنی ملامت کریں گے نا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمیں تو ہر وقت ہی ملامت کرتے رہنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم ابھی کر لیں گے تو شاید اس ہو جائے ہمیں وہ کے کے ان اچھے یاد کراتے ہیں اور وہ اپنی غلطیاں یاد کر رہے ہیں یہ نیک ہونے کی علامت ہے نا ہمیں کوئی ہماری اچھائی یاد کرائے تو ہم اتنا پھول جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم کہاں کے سپر اسٹار ہیں اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں اپنی غلطیاں ہی بھول جاتے ہیں اگر دنیا میں یہ کہنا شروع کر دے نا کہ نفسی نفسی کہ اپنے عیب اور اپنی غلطیاں دیکھیں تو دوسروں کی تو نظر ہی نہ آئے پھر ویسا ابھی ہم نے جیسے پچھلے دنوں وہ پڑھا ہے ہیٹ ریلیٹڈ پرابلمس تو میں سوچی تھی ابھی تو سورج اتنا دور ہے اور اس کی ہیٹ اس کے مقابلے میں کتنی کم ہے جس میں ہم اگر کھڑے ہو جائیں کچھ دیر تو ہمیں ایسی پرابلم ہو جاتی ہیں اور فوراً ہم کو پانی پلانا اور ٹھنڈی جگہ پہ لانا تو اس دن نہ پانی وہاں ملے گا نہ کو کھانا ملے گا نہ کچھ چھاؤں ہوگی تو بنے گا کیا کل گریڈ ٹو کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر تھا تو میں تقریباً پیپر شروع ہوا آدھے گھنٹے بعد میں پہنچی ہوں میں پہنچی تو کلاس ٹیچر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی اتنا ایزی پیپر تھا ہم نے تو کر بھی لیا آلموسٹ 80% پرسینٹ بچوں نے کر لیا تھا تو میں نے کہا کہ اتنا آسان تو نہیں تھا آپ لوگوں نے کیسے اتنی جلدی کر لیا نہیں ٹیچر اٹ واز ویری ایزی اٹ واز ویری ایزی خیر وہ کلاس ٹیچر نے کہا کہ آپ ذرا ان کے نا چیک کر لیں بچے بھی چھوٹے ہیں کوئی غلطیاں نے میرا کیوں اور ایک ایک کا میں دیکھتی جاؤں اور غلطیوں سے بھرا ہوا بکاز وہ بچوں میں ایک ہوتا ہے نا کہ ہم جلدی سے کر لیں اور ہم ریس میں فرسٹ آ جائیں کہ پہلے میں نے کر لیا تو میں نے ان کو بھی یہ سمجھایا اور بعد میں میں خود بھی یہی سوچتی کہ ہمارا بھی انہی بچوں والا حال ہے کہ جب علم کی اور شعور کی کمی ہوتی ہے تو ہم مشکل چیزوں کو آسان سمجھ لیتے ہیں اور ان کو مزے مزے میں اب جیسے ہم نے اپنی زندگی کو ایک بہت ہی آسان قسم کا کھیل سمجھا ہوا ہے نا علم کی کمی نہیں ہے یا انفارمیشن کی بھی کمی نہیں ہے کسی کو اگر آپ یہ سارا نقشہ یہ قیامت کا جس طرح بھی آپ نے پڑھا ہے ایون ہم خود یہاں پہ بھی ہال میں بیٹھے ہیں ہم سب کے دل کی وہ کیفیت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کی ہونی چاہیے ایون میں اپنے دل کی بھی میں سوچتی ہوں کہ یہ اس بات کو اس طرح سے نہیں لے رہا جیسے اس کو لینا چاہیے وائی از اٹ ٹیکنگ اٹ سو لائٹلی مجھے تو اپنے سے ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ why am I taking this thing lightly because in the heart of my heart I think that آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود اٹ سم ہاؤ آئی ول ڈو اور دیٹ اور اللہ تعالیٰ ایک دم سے بس مجھے وہاں سے, away کسی طرح سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دے وی آل ہیو دس کائنڈ آف مسکنسپشن اور کل جو یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم نیکیوں میں پیچھے کیوں رہ جاتے تو میں اس کے اوپر کانسڈنٹ سوچتی تھی تو ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ ہم اپنے بارے میں بہت ہائی ہم نے اپنا ایک تصور قائم کیا نیک ہونے کا جس وجہ سے ہمارے عمل میں ہم کہتے اچھا اگر آج نہیں پڑھا کوئی بات نہیں میں اچھا نہیں کوئی بات نہیں میں تو پڑھنے والی ہوں نا میں تو پھر پڑھ ہی لوں گی اور میں تو کر ہی لوں گی اور وہ جب تک آپ کریں نہیں سیریسلی تو وہ تو کام نہیں ہوتا کوئی بھی کام نہیں ہوتا بٹ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے کی وجہ سے ہمارے نکیو میں کمی ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی عرصہ ہے جو بھی بہرحال جو اس میں سچے اور جینوینلی اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انتظار یا ان کا جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ مختلف ہو جائے گا یعنی ایک دفعہ تو اس گھبراہٹ اور پسینے سے ہر کوئی پار ہوگا یعنی کہ وہ تو آئے گا کیونکہ مومن کا اور وہ فرق بتا دیا گیا کہ اس کا کس طرح کا ہوگا اس کا کس طرح ہوگا پھر جگہ بھی مختلف ہوں گی گروہ بھی مختلف ہوں گے انسان انہیں میں اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا جن کی کمپنی میں وہ رہتا ہوگا جس قسم کے وہ کام کر رہا ہوگا وہی وہ کرتا اٹھے گا اس اعتبار سے تقسیم ہوگی لوگوں کی اب آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو اچھے حال میں ہوں گے یعنی یہ جو عرصہ ہے نا انتظار کا اس کا کسی کو نہیں پتا کہ کتنا لیکن لوگ سارے کے سارے لوگ بیزار ہو جائیں گے کہ ہم بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں پھینک دے مگر اس کرب سے نجات دے کہ یہ ہم جو یہاں کھڑے ہیں یعنی یہاں سے ہم نکل جائیں کسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر پڑیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو شفات کریں گے سو شفات کوبرا کہتے نا پھر حساب شروع ہو جائے گا تو وہ ایک طرح سے جیسے چیزیں موو کرنا شروع ہو جاتی کبھی ٹریفک جام میں آپ لوگ پھنسے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کیا حال ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کہتا ہے کہ بس مجھے نیچے اتار دو میں پیدل ہی چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں بڑھنا چاہتا اب آپ دیکھیے کہ وہ کون سے عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے حشر کا یہ انتظار اور معاملہ نسبتاً آسان ہو جائے گا ان امال کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے یعنی جو دنیا میں کسی کی تنگی کو دور کرے دنیا میں دوسروں کی مشکلات دور کرے لیکن افسوس یہ کہ اب تو حال ہے کہ لوگ جب دیکھے تھے نا کوئی دوسرا تنگی میں تو خوش ہوتے ہیں شکر ہے اس پہ یہ وقت آیا ہمیں جو فلاں مشکل سے گزرنا پڑا وہ ہمیں پھر اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے تلے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس میں آپ دیکھیے کہ اب جب حساب شروع ہو گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو اعمال کے مطابق ان کو کوئی مقام ان کا سٹیٹس فرق ہونا شروع ہو جائے گا مہاجرین کا گروہ سونے کے ممبر پر ہوگا یہ کون تھے مہاجرین جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اپنے پورے بھرے, بھرے گھر چھوڑ کے مکہ سے مدینہ کی طرف آگے ساری زندگیوں کے سرمائے چھوڑ دیے اللہ کی خاطر کوئی دنیا کی چیز نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجرین کے لیے قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے وہ ان پر بیٹھیں گے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن اچھی جگہ پر ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا نمبر ایک آدل حاکم آدل عدل کرنے والا اور یہ آسان نہیں کہنا بہت آسان ہے لیکن ہر طرح کے باعث اس کو چھوڑ کر اور پھر سب سے بڑا عدل یہ کہ دوسرے کے لیے وہ چاہنے لیے چاہے نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی اور یہ کتنا عام طور پہ ہم کہتے ہیں اگر کوئی مدر یا کوئی بڑا کہ آپ تو جوانی میں یہ کرتے تھے اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی سے یہ ٹھیک ہو جاؤ ہم بھی جب آپ کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ سب کر لیں گے لیکن جس نے ارلی ایج میں ہی اپنا رستہ درست کر لیا وہ فائدے میں ہے ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے یہ بات بھی مجھے بہت کرتی ہے کہ یہ کیوں اتنا بڑا عمل ہے اصل میں یہ سچا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے انسان کو اور انسان صرف اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کے آگے رو رہا ہے یہ جینوئن شخص ہے واقعی وہ اپنے گناہوں کو پھر یاد کر رہا ہے واقعی وہ اللہ کی عظمت کو محسوس کر رہا ہے وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے چلیں اب ہم مسجد تو نہیں جا سکتے لیکن ہمیں نمازوں کا انتظار کتنا رہتا ہے اور مسلح پہ جانا کتنا پسند ہے کتنی خوشی سے جاتے ہیں ہم اس پر جو بھی ہمارے گھر میں نماز کی جگہ ہے وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا تو وہ ایک مقصد کے لیے محبت ہوتی ہے وہ اس میں ذات نہیں ہوتی پھر یعنی آپ کسی انسان سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے وہ محبت انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن صرف ٹھپا لگا دینا کہ اللہ کی خاطر محبت ہے اور باقی سارے اپنے نفس کی تسکین ہو تو یہ پھر خود کو دھوکا دینا ہے. اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے نا اس میں انسان کا ہر دم ایمان بڑھتا ہے وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں انسان اور آگے جاتا ہے وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ایسی آفر کو رد کرنا کہ کسی کو کوئی جناح کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بھی آسان نہیں ہائے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس کو کوئی ریسپانس نہیں دیا اور وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کتنا اور کیا صدقہ دیا لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پوشیدہ صدقہ کر کے پھر من سے پھسل جاتا ہے کہ یہ کیا اور وہ کیا صدقے کو پوشیدہ رکھنا یہ بھی ایک بڑا کام ہے ابل تو یہ کہ صدقہ کرتے بھی کتنا یہ بھی ہم سب سوچ لیں اور پھر سب سے چھپ کر کتنا کرتے ہیں جسے صرف اللہ دیکھتا ہو تو یہ جو سچائی ہے نا مجھے سب چیزوں میں جو ٹاپ پہ چیز لگتی ہے وہ سچائی ہے یوم ینفع الصادقین صدق پھر التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین و صدیقین و یوم القیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین اور مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. لیکن ہمیں اپنی تعریف سے تو فرصت ملے یا بچوں کی یا ادھر کی یا ادھر کی یا انسانوں کی اس سے تو ہم فارغ ہوں تو پھر اللہ کی بھی کریں کسی وقت افضل عباد اللہ تعالیٰ قیامتی الحماد ایک اور جگہ پر فرمایا خیار و عباد اللہ اند اللہ قیامت الموفون المقیبون قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے وہ ہوں گے جو وفا کرنے والے اچھے انداز میں ادائیگی کرنے والے قرض لیا تو احسن طریقے سے واپس کیا ذمہ داری لی تو احسن طریقے سے پوری کی قرآن کا سایہ حاصل کرنے والے ایک تو وہ ہے نا جو دنیا میں دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں یا لوگوں کو کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں اور ایک حقیقی سایہ کس کے پاس ہوگا آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو سورت البقرہ اور آل عمران کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا دو صاحبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی کتارے ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی کبھی تو ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ کسی دن چھٹی کا دن ہو یا کبھی ہم تھوڑے روٹین سے فارغ ہوں تو ہم چلے ہم سورت البرا اور آل عمران بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ ہمارے لیے سایہ بن جائے صدقہ سایہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن روزے قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ بھی صدق سے روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشق کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہوگی روزہ رکھنے والے آزان دینے والے فرمایا مؤزن قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے جن و انس جو بھی آزان سنتے ہیں وہ قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گے اس شخص کے لیے مسجد کا آباد رکھنے والے اللہ کے پڑوسی ہیں ان اللہ دیما اے نہ جی رانی اے نہ جیرانی, اینا جیرانی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہے فرشتے پوچھیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں آئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں میں تو کہتی ہوں ہر مسجد کے باہر یہ لکھ کے لگا دینا چاہیے اور مسجدوں کی آبادی کس چیز سے ہوتی ہے اس میں اذان دینے نماز پڑھنے اس میں جماعت میں حاضر ہونے سے اس میں تعلیم تعلم اس میں اللہ کا ذکر عبادت ان سب چیزوں سے ہم اپنے مال سے اپنے بچوں کی تربیت سے مدد کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجنے والے بنے وہ کوئی بھی بہانہ کرے آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ وہ ہک ہو گئے نا پھر نہیں مشکل ہوگی شروع میں ضرور مشکل ہوگی بہت بہانے بھی کریں گے اور وہ جو بھی وجہ بتاتے ہیں وہ ساری دور کرنے کی کوشش کر کے مثلاً راستے میں لائٹ نہیں ہو کہتے ہیں دھیرا ڈر لگتا ہے لائٹ لگوا دیں ہاں آپ راستے میں صاف نہیں ہے مسجد صفائی کا انتظام کرا دیں آپ کو پتا کہ دبئی میں لاسٹ رمضان میں ایک نیو مسلمس کا گروپ تھا اچھی خاصی اپنی اپنی جابز پر ان لوگوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی اسلامک سینٹرز اور جیسے مسجدیں اس طرح کی جگہ ہیں ان کو جا کے صاف کیا اور اتنی اچھی طرح کی جگہ کی صفائی کی خواتین ہیں اب دن کو تو مرد نہیں ہوتے مسجد میں اب اگر کوئی اسی طرح کے گروپس تشکیل دیے جائیں کہ جس میں مسجدوں کی باقاعدہ جی ہم نہیں کہتے کہ ساری مسجدیں ہم کچھ کر مگر اپنے ایریا کی مسجد کا تو اہتمام کر سکتے ہیں اگر پینٹ نہیں پینٹ کا ایک ڈبا لے جائیں جا کے خود کر دیں مزدور ہائر کر کے کروا دیں کارپٹ کی صفائی کر دیں وہ مشین لے جائیں اور اس کو فریش کر دیں اب رمضان آنے والا اگر ہم سب اس پر سوچیں کہ کسی ایک مسجد کی صفائی میں حصہ ڈلوا دیں خود شریک نہ بھی ہو سکیں اپنے بچوں کو کہہ دیں پیسے دے دیں کچھ کریں تاکہ نمازی جب آئیں تو وہ اچھے سے فریش ہو کر پوری یکسوئی سے نماز پڑھ سکیں اور پھر خود بھی اہتمام کریں ترابی وغیرہ میں شریک ہونے کو کچھ امن میں کچھ خوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت ہی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کروں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن میں اسے امن دوں گا سمجھ آ گئی یعنی دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن امن میں ہوں گے اور جو دنیا میں بے ڈر ہو کے کام کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن پر ڈر رہے ہوں گے ہر غلط کام کرتے وقت یہ سوچنے سوچنا چاہیے مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے میں نہیں کر سکتا یہ اپنی جو تھنگ کی لسٹ ہے نا وہ ایک طرف بنا لیا کیجئے اس میں اپنے ٹاسک لکھ لیں کہ میں نے کسی نہ کسی مسجد کی کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کرنی تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ایریا کی اپنے قریب کی جو مسجد ہے اس کے لیے کچھ کریں پچھلے رمضان سے پہلے نا ہم نے اس طرح کا ایک پروگرام بنایا اور تو الحمدللہ جو مسجد کا خواتین کا ایریا تھا وہ پورا اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ایک چیز اس کی کلین کی اور واش روم سارے ان کی دیواریں جتنی بھی چیزیں تھیں الحمد للہ جتنے لوگ تھے یعنی سب نے اپنا جو سامان تھا اس سے بھی اپنا حصہ ڈالا اور پھر عملی طور پر شامل ہوئے اور وہ اتنا اچھا ایک اس کو کرنے کے بعد بھی الحمدللہ جو ایک خوشی اور ایک سکون کی کیفیت تھی کہ اللہ کے گھر میں یہ کیا ہے بالکل یہ جو بلکل ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے یا ہمیں گھبراہٹ اٹھتی ہے یا دل پریشان رہتا ہے ان سب کا علاج بھی یہی ہے کہ فزیکلی کوئی ایسا کام جا کے کریں کہ جس سے آپ واقعی فیل کریں کہ آپ نے کچھ کیا ہے کیونکہ ہم بازو کا ذہنی کام صرف کرتے رہتے ہیں نا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو وہ لگتا ہے جسے کچھ کیا نہیں ایک فزیکل ایفٹ جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے. صحابہ کرام جو ایک جنگ کے بعد ایک میں شریک ہوتے تھے اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹیز بالکل فرق تھی اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی کہ یہ تو بہت پڑھا لکھا ہے تو یہ نہیں جائے گا اور یہ نہیں ہوگا جب ضرورت ہوتی تھی سب شریک ہوتے تھے تو کسی کو بھی اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری تو بڑی ہستی ہے اور مجھے تو اس قسم کا کام کرنے کی ضرورت نہیں یعنی جہاں جو بھی کر سکے ہر کوئی اپنے لیے سوچے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و الله اللہ